حضرت نوح علیہ السلام کا مؤثر استغفار ربین ادوبی کن اسم علیہ صلیب لي ہی علم تغفر لِي وَتَرْحَمْنِي و اكم مِنَ اکمل ترجمہ اے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے جن کو بچانے کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے حکم آیا کہ اے نوح وہ آپ کے عال میں سے نہیں ہے اس کے اعمال خراب ہیں آپ کو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرنا چاہیے اس تنبیہ پر حضرت علیہ السلام کہاں اٹھے اور فوراََ توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے اگر کسی مسلمان سے دعا میں کوئی غلطی بے ادبی یہ تجاوز ہو جائے تو ان الفاظ میں استغفار انشاءاللہ اللہ مفید رہے گا